تو میرے بھائیوں یہاں پر اس بات کا اس بات بھی ساتھ ساتھ ہو گیا کہ گیارہ ستمبر کے واقعات اسلامی عمارت افغانستان کے گرانے کے سبب نہیں ہیں گیارہ ستمبر کے حملے نہ ہوتے تب بھی وہ افغانستان پر حملہ کرتے جیسے کہ انہوں نے بعد کی رپورٹوں میں یہ باتیں ہی کی ہیں تو عراق والوں نے کون سا گیارہ ستمبر کا واقعہ کیا تھا تو ان کے اوپر کیوں یہ حملہ ہوا صدام حسین نے کوئی فدائی کاروائی کروائے تھے وہ تو ان کی غلامی کرتا رہا بعد میں غلامی سے ریٹائرمنٹ لینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا تو کبھی روس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کبھی امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ان حالات میں ان سیاسی چال, وال... ان سیاسی چال بازیوں کے نتیجے میں صدام حسین نشانہ بن گیا ان لوگوں نے تو 11 ستمبر جیسے کوئی کام نہیں کیے تھے تو وہاں پر کیوں حملہ ہوا وہاں پر جو کیمیائی ہتھیاروں کا بہانہ بنایا گیا تھا وہ بھی نہیں تھا اصل میں یہ ان کا طے شدہ منصوبہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک پر قبضہ کرنا ہے گریٹر عظیم ترین اسرائیل قائم کرنا ہے اور ان تمام کاموں کے کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ پیسہ خلیج عرب کے تیل اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے پٹرول اور گیس کے ذخائر سے پورا کیا جائے گا بات سمجھ رہی ہے اصل ترتیب یہ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو یہ سمجھ آتا فرمائے سیاسی سوچ بوجھ اور بصیرت عطا فرمائے کہ وہ اپنے مجاہد بیٹوں کی قدر اور عزت کو سمجھے ورنہ کفار جس طرح سمجھا رہے ہیں جس طرح وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے پروپیگنڈوں کے سائے تلے اگر مسلمان چلیں گے تو پھر مجاہدین سے بدگمان ہی ہوں گے ورنہ مجاہدین نے کوئی ظلم امت پر نہیں کیا ہے الحمد للہ عمارت اسلامی افغانستان کو مجاہدین نے اپنے خون سے اللہ کے فضل و کرم سے قائم کیا تھا اور اس کی حفاظت اپنے آخری قطروں تک کی اور پھر قبائل میں آ کر دوبارہ سے عمارت اسلامی کے قیام کے لیے مجاہدین نے جو قربانیاں دی ہیں یہ اسلامی تاریخ کے ماتھے کا ایک چمکتا دمکتا جھومر ہے کوئی بھی مجاہدین پر انشاءاللہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا الا وما قطو آیت می داوی مگر کوئی احمق ہو بے وقوف ہو وہ کہہ سکتا ہے اور حماقت ایسی ایک بیماری ہے کہ جو اس کا علاج کرنا چاہے وہ اسے تھکا دیتی ہے تمام بیماریوں کا علاج دنیا میں موجود ہے لیکن بے وقوفی اور حماقت کی کوئی دوائی نہیں ہے بلکہ جو علاج کرنا چاہے وہ بھی تھک جاتا ہے تو اس لیے ہماری امت کو ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مجاہدین نے جو کچھ کیا ہے وہ اسلام کے مفاد میں اور امت کے فائدے کے کیا ہے امارت اسلامی کو ختم کرنے کے لئے نہیں کیا ہے اور ایک اور بات یہ بھی کہنی ضروری ہے کہ شیخ اسامہ رحمہ اللہ نے امیر المومنین کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اس لیے کہ امیر المومنین نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ باہر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور امریکہ اور یہودی اور نسرانیوں کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان افغانستان کے اندر بیٹھ کر ہی تو کیا تھا تو اعلان کا مطلب کیا ہوتا ہے اعلان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے کاروائی ہوں گی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب اور امیر المومنین صاحب ایک دوسرے سے بے خبر تھے ایسا نہیں ہے واللہ آلم امیر المومنین کو اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ کفوار ویسے بھی حملہ کریں گے ہم پر تو اس لیے فیدائی حملہ کرتے ہیں تو کوئی شخص واسکٹ پہن کر فدائی حملہ کرتا ہے موٹر سائیکل پر کرتا ہے تو کوئی ٹرک پر کرتا ہے تو میرالمومن نے اور ان کے جانسار ساتھی شیخن رحم اللہ نے عمارت اسلامی کے ساتھ فدائی حملہ کیا چلو حکومت چلی جائے لیکن کفار کو سبق تو سکھائیں حکومت تو ویسے ہی جانی تھی اور اس کا اندازہ انہیں ہو رہا تھا تو اچھا ہوا مجاہدین نے کچھ کر کے دکھایا اور حکومت گئی انشاءاللہ اللہ دوبارہ آنے والی ہے لیکن بہت بڑا کام کیا ہے اور وہ کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ دشمن کو شیخ اسامہ رحمہ اللہ نے اپنے کیمپ سے نکالا ہے دشمن جب تک اپنے قلعے میں ہو تو اسے شکست دینا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہم میں سے کتنے لوگ ویزے لے کر اور پاسپورٹ بنوا کر لاکھوں ڈالر خرچ کر کے امریکہ جا سکتے کہنا الحمد وہ امریکی خود اپنے خرچ پر یہاں آ ہیں لاکھوں ڈالر کی گاڑیوں میں بیٹھ کر گوم رہے ہوتے ہیں اور طالب جان ان کے لیے پانچ ہزار روپے کا بم بناتا ہے اور ان کو اڑاتا ہے کسی کو آسمان پر لے جاتا ہے کسی کو زمین میں دفنا دیتا ہے ہمارے تو فائدے ہیں مزے ہیں قربانیاں تو ویسے ہی ہمارے لیے باعث ہے, عزت اور افتخار ہے مرنا تو ویسے ہی ہے نا جی تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم شہید ہوں تو اس لیے ہمیں اپنے ناقابرین کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ انہوں نے جان اور مال کی قربانی دے کر امت اسلامیہ کو امریکی غرور اور امریکی فرعونیت سے نجات دلانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی شیخ اسامہ صاحب نے تو اپنا سب کچھ ہی قربان کیا ان کے بیٹے اور بیٹیاں تک شہید ہوئی اس جنگ میں اور امیر المومنین صاحب نے جو قربانی کی ہے وہ تو اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ اپنی پوری حکومت ہی انہوں نے قربان کر دی اپنی چادر کندھے پر رکھی اور چلے گئے بس اور انہوں نے کہہ دیا مجھے یاد ہے کندھار میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین کا انٹرویو شائع ہو رہا تھا تو ان سے پشتو بی بی سی سروس کے ایک شخص نے پوچھا کہ اب آپ کی حکومت چلی جائے گی تو اب آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کام روس کے وقت میں کرتے رہے ہیں وہ دوبارہ کریں گے بے مختصر سا جواب روس کے دور میں بھی ہم جہاد کرتے رہے ہیں اب دوبارہ کریں گے کوئی نئی بات نہیں ہے بس اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ عمارت اسلامی افغانستان کو دوبارہ قائم فرمائے تاکہ مسلمان امت دوبارہ سے اپنی شان و شوکت کو اور اپنی عزت رفتہ کو بحال کر سکے امین یارپ العالمین اور یہ بات آپ حضرات کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عرب ممالک میں اسلام کی شان و شوکت عراق و شام سے آئی ہے اموی خلافت ہو یا عباسی خلافت ہو اور آجمی ممالک میں مسلمانوں کی شان و شوکت افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں سے آئی ہے افغان اور ترکوں کے ذریعے آئی ہے اور آجمی ممالک میں الحمد للہ عمارت اسلامی افغانستان کے دوبارہ وجود میں آنے کے اثرات نظر آنے شروع ہو چکے ہیں ہم الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور وہ بشیرین پر عمل کرتے ہوئے مسلمان امت کو یہ خوشخبری سنانا چاہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو غلبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو فتوحات عطا فرمائے اپنی عزت رفتہ کی بحالی کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے مم. یہ تو پہلا نقطہ ہم نے آج بیان کیا کہ گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد سب سے پہلا بڑا واقعہ جس نے مجاہدین کے آرزو کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا کیونکہ مجاہدین چاہتے تھے کہ روس پر حملہ کریں سینٹرل ایشیا کی ریاستوں پر مجاہدین حملہ کرنا چاہتے تھے اور امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظ اللہ انہوں نے ازبکستان کے جمعہ بائی نمنگانی رحمہ اللہ کو اس کاز کے لیے اور اس مقصد کے لیے مقرر بھی کر لیا تھا اور تمام مہاجرین پر انہیں خواندان بنایا تھا ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد روس سے بدلا لینا تھا چشنیا کے مسلمانوں کی مدد کرنی تھی وسط ایشیائی ریاستوں سے وہ سمر بخارہ بخارا کو فتح کرتے ہوئے ان علاقوں کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے یہ باتیں شیخ ابو مصعب سوری حفیظ اللہ نے اپنی کتاب میں آگے جا کر بیان کی ہے اللہ تعالی افغانستان میں بھی اسلامی حکومت کو دوبارہ قائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے ساتھ محبت اور عقیدت کا جذباتہ فرمائے امین یا رب العالمین اللہ وسلم محمد ابارک وسلم جزاک اللہ خیرن ان شاء اللہ اگلے سبق میں ہم دوسرے واقعہ کا ذکر کریں گے کہ پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی جہادی بیداری رکھنے والی تحریکیں موجود تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے کفار نے کیا کوششیں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ